شادی کے موقع پر پوچھا آپ نے مہر کتنا ہونا چاہیے اور شرعی مہر دیکھیے جو بھی آپ اپنی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کریں وہ شرعی مہر وہ غیر شرعی مہر ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ خطبہ فرما رہے خواتین بھی شریف مرد بھی آپ کو یہ اطلاع ملی کہ لوگ مہر زیادہ باندر ہیں تو آپ نے سرزنش فرمائی کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مہر بہت زیادہ باندر اور جب سرزنش کی ایک خاتون نے کھڑے ہو کر کہا یا کوئی قدغن نہیں لگائی تو آپ سرزنش کیوں کر رہے آپ منع کیوں فرما رہے حضرت عمر فاروق سچائی اس کو کہتے تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور اس کے بعد فرمایا کہ مرد نے خطا کی عورت نے صحیح کہا اس نے صحیح مسئلہ بتایا کہ اس کی کوئی یعنی ایسی نہیں کہ اس سے اگر بڑھ جائے تو غیر شری ہو جائے ایسا نہیں اپنی حیثیت کے مطابق آپ مہر باندھ سکتے لاکھ رکھ لیں ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ رکھ لیں پچاس ہزار رکھ لیں دس ہزار رکھ لیں یہ کوئی غیر شرح نہیں بلکہ سب شریح ہوگا اب برا مت مانی ہماری یہاں کیا ہے سنیے قدغن. میمن برادری کے ذمہ دار آدمی بیٹھے کیا ہے مہر جو ہے نا وہ پچاس یا دو ڈھائی سو کارڈ ہونا چاہیے کار جو ہے نا وہ بالکل سادہ ہونا چاہیے مسجد میں نکاح ہونا چاہیے اس کے علاوہ کھلی چھوٹے ہے جو جی چاہے کرو سمجھ گئے نا وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دو تین کاموں میں ساری شریعت جو ہے وہ یاد آتی ہے ہمیں کارڈ سادہ ہونا چاہیے مہر جو ہے وہ ڈھائی سو روپے ہونا چاہیے اور مسجد میں نکاح ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ مجری نے اگر آپ نے کی تو جماعت جو ہے وہ آپ پر فائن کر دے گی بھائی دوسرے کام بھی شریعت کے مطابق کرو کھانے پینے کا کام بھی شریعت کے مطابق کرو اور ہم نے اس پر اپنے یہاں جمعے میں دو تقریریں کی کھانے کے آداب پر شادی بیاہ میں آپ کیا صرف مہر میں سوچتے ہیں کہ سارا اسلام پھسا ہوا اور دوسری غیر شرع حرکات کو دیکھی کیا ہمارے یہاں یہ حکیم سید جب گورنر تھے سرکاری پوسٹ پر اس وقت انہوں نے بیان دیا تھا کہ روزانہ کراچی میں شادی حالوں میں جو دعوتیں ہوتی ہیں ایک دن میں دو کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا ہے ایک دن میں دو کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا ہے اس پر آپ کی نظر نہیں اس پر لگائیے شریعت کی کہ آپ جو ہیں وہ اپنے اناج کو ضائع مت کریں اس قسم کے سارے مسائل اور معاملات بے پردگی ہے خلط ملت ہے جب نکاح ہو رہا آپ تو شاز اور نہ دیکھو کہیں کہیں پردہ نظر آتا بلکہ کوئی خاتون شادی بیا ولی میں پردے میں آ جائے ساری خواتین سمجھتی ہیں کوئی جوکر آ گیا وہ کھانا نہیں کھائے گی برقعے کے اندر سے کیا کھانا کھائے گی کی کیا بوتل بھی کیا کرے گی کی بالکل ایسا لگتا ہے جیسے دو چار خواتین جو ہیں وہ ایک تماشا بن کر کے آ گئیں اس پر قدغن لگائیے جو بھی آپ مہر مقرر کریں اس کی حیثیت کے مطابق وہ شرع مہر ہوگا غیر شرعی نہیں ہوگا